السلام سمدہ و رحم الرحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ اللہ وحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سگن معصوم موجود اور تمام حران اور باقی تمام سامعین کو شموشن بارش سلامت کرتے ہیں شکر اللہ سلسلہ دار باب اکت درج نمبر نو پیج نمبر ایک سو پانچ میں ہیں دوسرے پیراگراف کے بیچ میں سے ہیں کل ہماری سلسلے درج باب اکات میں سے اس سلسلے میں تھا کہ وہی جو ہے شاید کروں ظرماتے ہیں آپ پر جب زکوٰۃ جانور مختلف جانوروں پر زکوٰوٰۃ ہوا یا مختلف چیزوں پر جیسے تو وغیرہ پہ تو اسی جنس سے جس چیز جس جنس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی میں سے دینا افضل ہے بہتر ہے لیکن آپ اسی میں سے نہ دیں دوسرے جنس سے دے دیں اور اسی جن جو چیز اپنے زکوٰۃ میں تھا ایک بکری آپ نے, زکاة ایک بغری آپ نے زکاة میں نکالنا تھا آپ نے بکری نہیں نکالا آپ اس کا پیسہ نکالنا چاہیں تو آپ اس بکری کا بازار میں جو مناسب قیمت ہے اس قیمت کو معلوم کر کے وہ قیمت جو آپ زکوٰۃ میں دے دیں یا غلہ جو ہے مناسب مقدمہ ایک بکری کا غلہ کے لحاظ سے کتنا من بنتا ہے وہ دے دیں یا آپ پر زکاء غلہ تھا آپ نے غلہ دینا تھا لیکن جو جو یا گندم دینا تھا لیکن آپ کو جو گندم خود کو ضرورت ہے تو آپ اس کی بازار میں قیمت کرتے ہیں پھر اس کا پیسوں میں دے سکتے ہیں یہ فرماتے ہیں ہوتے ہیں ویا جی جائے سے آپ نکالیں زکوۃ جو ہے مین الانعام وغیرہ خواہ جانور ہے یا اس کے دوسری چیزیں جیسے غلّہ جات میں نب میں بھی من غیر جنس کی معاوج اچھی اس جینس کے غیر سے دے سکتے ہیں جس میں آپ پر واجب ہوا ہے لیکن جب غیر سے دیں گے جیسے زکوٰۃ جانور پر ہوا آپ پیسوں سے دے رہے ہیں تو جب دیں گے تو بال قیمت اس آپ اپنے اندازے سے نہیں دیں گے بازار میں اس چیز کی قیمت معلوم کریں گے صحیح اس اس قیمات کو آپ دینا آپ پہ پابندی بازار قیمت میں روشنی میں دیں گے لیکن جن جینس افضل لیکن جس جن پہ زگات واجب ہو اسی میں سے دینا افضل اون پہ زکات واجب ہے تو اسی حساب سے دے دیں گائے پر ہوا ہے اسی حساب سے جو شرح نے بیان کیا ہے اس طرح غلط میں ہے تو اسی میں سے دے دیں پھر آ فرماتے ہیں وعزا خان طلعان عام و مراضن اگر وہ شاید جس پر میں سن چالیس بیل پکڑے ہیں تو اس کا ہو گیا ہاں جی اور لیکن اس کے سارے بیل پکڑے بیمار ہوئے اس کے آپ تو پہلے آپ نے ایک چیز پڑھ لیا تھا جو چیز بینوانی زکوۃ نکالیں گے جانور وہ بیمار نہیں ہونی چاہیے جہاں اس کے اپنے سارے جانور جب بیمار ہیں وہ جو چیز بطور زکوٰۃ نکالیں گے وہ بیمار اگر ہے تو آپ اس سے صحیح جانور طلب نہیں کر سکتے ہیں طلب نہ کریں وہی زاکان طلعان عام جب جن جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ سب مراذاً بیمار ہو تو حلاں یوں طالب ہو آپ اس, اس شاہ سے طلب نہیں کیا جائے گا بس صحیح ہاتی صحیح جانور کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ سب بیمار ہیں آگے فرماتے ہیں وہ عجیوض الاداء المن غیر غن اللہ جیسے یہ جو گاؤں میں رہنے والوں کو پتہ ہے جو ہے بعض جگہوں پہ جیسے جانور جو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ہاں جی اور بہت جگہوں کے جانور جو ہے کمزور ہوتے ہیں ان کے پہاڑ پر جو گاس وغیرہ وہ اچھا بہتر صورت میں ہونے میں اور کم ہونے کی وجہ سے تو اس وجہ سے فرماتے ہیں جو ہے آپ فرش کر ایک شاہ سے ایک گاؤں مثلا فرش کر ایک بندہ سلطور کا دینے والا ہے وہاں کے جانور طاقتور رہ جاتا مثلاً بڑے ہوتے ہیں میرے بگڑیاں اور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اس پر واجف ہوا لیکن آپ نیچے خپل و مرکز کے جانوروں میں سے دے دیں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں وہ حالانکہ وہ ان سے جسامت میں بزن میں قیمت میں کم ہیں لیکن آپ جب جانور خود دیں گے تو اس میں سے دے سکتے ہیں یہ فرمات ہے جو جائز سے آدھا کرنا زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا مل غیر غنم ملبلہ دے جس جی شہر کے جانور پر زکوٰۃ واجب ہو اس کے غیر سے بھی دے سکتے ہیں ہاں جی جیسے میں نے مثال پیش کیا ستر کے جانور پر زکوٰۃ واجب ہوا تھا آپ خبل کے جانور میں سے زکوۃ دے سکتے ہیں والا وکانت ادوانہ اگرچہ جو ہے جس شہر کے جانور جس دیہات کی گاؤں سے کے جانور سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ پس ہے یعنی وزن کے لحاظ سے قیمت کے لحاظ سے اس کا کم ہے لیکن چونکہ اس نے ایک جانور دینا تھا ایک سال کا دو سال کا وہ تو پورا ہے تو وہ دے سکتے ہیں یہ بات ختم ہو گیا آگے فرماتے ہیں اگر والا کارن ان اگر دو شریک ہیں وہ ہاں جی دو شریک ہیں انہوں نے اپنے جانور ساتھ رکھا وہ ساتھ چرانے لے جاتے ہیں اور ساتھ جگہ پر رکھتے ہیں پالتے ہیں بار بارش سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو ایسے دو شریک شخص جو ہے اپنے جانوروں کو مخلوط کریں ملائیں خالاتہ انعام ہم اپنے جانوروں کو ملائیں مخلوط کریں فکم العداد و نصاب تو اس طرح پورا ہو جائے کملا جانوروں کے نصاب جیسے چالیس وغیرہ ہیں ایک بیس عیس کا بیس اس کا ہے تو دونوں ملائے تو چالیس ہو گیا تو اس پہ کیا زکوٰۃ واجب ہوگا مدنّ فلاں تاثر اللہ پھر نصاب ان دونوں کے ملانے سے نصاب کو پوچھنے سے نصاب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یعنی ان پر زکوۃ واجب نہیں ہوگا ہر شخص کا اپنا نصاب پورا ہونا ضروری ہے ہاں دو بندہ الگ الگ ہے دونوں کے دونوں بیس بیس کا مالک ہے جبکہ کہ چالیس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لہٰذا دو شریک کے جانور ملانے سے نصاب بنتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہر ایک کا مستقل نصاب پہ, پہ پہنچنا ضروری ہے ہر ایک عظم سے دونوں کا چالیس چالیس ہونا ضروری ہے کم از کم تعداد یہ بات ختم ہو گیا آخر حکمتیں والا تجب و ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟, نہیں ہے ان کو شریانے جی چونکہ نصاب کو نہیں پہنچا مظاہرے کا اپنے جانور نصاب کو نہیں پہنچا اس لیے ان پر دہشت پورا نہیں ہوا زکوٰۃ واجب نہیں ہوا تو پہلے شرح میں دو بندے جو شریک تھا انہوں نے جانور کو ملانے سے نصاب کو پہنچا لیکن یہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہوا کیونکہ مظاہرے کو الگ سے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے لیکن یہاں کوئی بندہ جو ہے ہاں جی دو بندے ایک بندہ ہے اس کا اپنے جانور ہے 40 چالی سے چالیس سے زیادہ ہے تو نصاب پورا ہو گیا باقی شرط بھی پورا ہے لیکن وہ اپنے جانوروں کو اعلیٰ کرے عارضی طور پر کسی کو دے دے ہاں جی پکد ہے ورنی کہ عارضی طور پر زکوۃ سے بھاگنے کے لیے چھت پر متیں زکوۃ سے معاف نہیں ہوگا والا فرق اگر اس نے جدا کیا جانوروں کو للفرار فرا بھاگنے کے لیے بنا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے کم کرنے کے لیے جانور تاکہ زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہو جائے زو ہے لن کوئی چالاک آدمی ہی لگا تو لم تسخوۃ و زکوٰۃ اس سے ثاخت نہیں ہوگا کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ بھائی بندینی جانور کو کیوں دوسرے کو دیا ہے ایک دفعہ انسان کو طبی طور پر خرچ ہوتا ہے ہاں جی گھر میں ضرورت ہو کے بیچ دیتے ہیں طبی کے طور پر خرچ ہوتا ہے طبی طور پر وہ کسی پر احسان کر کے دے دیتے ہیں ایک دفعہ زکوٰۃ سے باغنے کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں عارضی طور پر دے دیتے ہیں ہاں جی تاکہ جو, جو, جو پہلے زمانوں میں زکوٰۃ چیک کرنے کے لیے غذا سرکار کی طرف سے تو اس کو جانور دیکھتے تھے وہ جانور کو کم کر لیتے تھے کسی اور کو دے دیا ابھی یہاں رہے, پر فرق کرے تیس چالیس میں زکا دے اس کے پاس تو ہاں جی پینتیس سے زیادہ نہیں ہے پانچ اس نے کہیں اور دے دیا تو اس طرح جو ہے زکوٰ نصاب پرانیوں کا تو بظاہر اس سے زکا تھا واجب نشاز فرماتے ہیں نہ اس طرح رائے فرار اختیار کریں اور اس کے نیت صحیح نہ ہو اس کو جانوروں کو آگے پیچھے کرنے میں تو اس سے زکوۃ نہیں چھوٹے گا اند اللہ وہ ممکن ہے لوگوں کو تو آپ دکان دے سکیں لیکن اللہ کی نظر میں آپ سے زکوٰۃ نہیں چھٹے گا آپ کا زکوٰۃ واجف ہے تو آپ نے جب زکوۃ نہیں دیا آپ لوگوں کے غریبوں کا حق کھانے والا اس آرٹ گروہ کا حق کھایا اور حرام کھایا اور بہت ہی غلط کام کیا اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے رزق سے برکات بھی اڑ جائے گا ہاں جی کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمائے حبیب آپ لوگوں سے زکوٰۃ صدقہ لے کر ان کے ان کے رزق کو پاک کرو ان کے نفس کو بھی پاک کرو ان کے کھانوں کو بھی پاک کرو ہاں جی نفس کو پاک تو یہ دنیا سے دل سے ہوپے دنیا کو نکال دیتے ہیں اس اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی جو ہے مال کو بھی پاک کر دو اور یقیناً جو ہے حصے مال میں برکت بھی آ جاتی ہے جو میں نے شروع میں لوگوں کو بتایا تھا لہذا اس طرح کی فرار کرنے سے رائے فرار رکھتا کرنے سے واقعی میں اس سے زکوٰۃ نہیں چھوٹے گا یہ بات ختم ہو گیا جی اب آگے جو ہے نباتات ہم نے پڑھ لیتے نباتات میں سے چار چیزوں میں جو ہے زمین تھونے اور چیزوں میں سے ایک غلّات ہے ان میں سے گندم اور جو پر زکوۃ واجب ہے پھل فروٹ میں سے کھجور اور کشمش پر زکوٰۃ واجب ہے تو ان کا نصاب بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں وامن وامن نبات وبارہ زمین تھونے والی چیزیں ان میں جو زکوٰۃ واجب ہے ان میں من الغلّات ہے میں سے غلّہ میں سے نباتات میں سے پھل ہندو تو گندم و میں چوم ہیں ان دو چیزوں میں دکاتے ہیں گندم اور چو میں ابن سمارے اور پھل فروٹ میں سے عطم اور کھجور پر زکوۃ واجب ہے وہ ذبیب کشمش پر واجب ہے ہاں آن جی انگور سے بنائی جاتی ہے جو کو سکھا کر تو کشمش پہ جا اب کشمش اور کھجور میں فرماتے ہیں فرانی یا رات ان دونوں کا تر ہو اور یا آبشما یا خوش ہو جو ہاں جی خوش ہو اور تر دونوں ملا کے اگر اس کے نصاب کے پہ پہنچ جاتے ہیں اس سال کے نئے فصل اللہ تعالیٰ شاعر یہ ہے ان نباتات میں نئے فصل پر ہر زکوٰۃ واجب ہو جاتے وہ نصاب پہ, پہ پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا تو آپ ہیں ان چاروں چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتے فلاح زکوۃ میں زکوٰۃ واجب نے فیشے علم ان میں, ان میں سے کسی چیز میں اللہ مغر بادل نصاب مگر پہ نصاب پہ پہنچنے کے بعد یعنی اس کا بھی ایک مخصوص مقدار ہے جی اس مخصوص مقدار پہ پہنچیں گے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا مخصوص مقدار سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا یہ مخصوص مقدار میں نے فقرے سے جو یہاں عشا سین نے جو ہے دوسرے اوزان جو عربوں میں چلتا تو سترہ میں چلتا تو وہ لکھا ہے میں نے جو اس پر تحقیقات کر کے جو جس نظر پر ہم لوگ پہنچا ہیں وہ جو ہے کیلوں کے لحاظ سے آج کل کی 631 کلو بن جاتا ہے ہاں جی چھ کلو آپ کے اس سال کا نئے فصل ہاں جی نئے فصل جو ہے اگر آپ کے اس سال کا نئے فصل 631 کلو ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا یعنی جو گندم ہو جو ہو کھجور کشمش اس اس سال کے نئے فصل اگر چھ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا یہ کلو کے اعتبار سے ہیں پرانے زمانے ایک سیر کا بھی ایک بٹی ہوتا تھا ہاں جی پیمانہ وہ اس کلو اس سے کیلو جاری ہونے سے پہلے جو گاؤں میں زیادہ تر وہ پہلے چلتا تھا ابھی وہاں بھی ختم ہو گیا اس لحاظ سے 682 سیر بنتا ہے وہ کلو کے کی مقابلے میں چھوٹا ہے ہاں جی ایک سیر کے اندر جو ہے ایک اشاریہ تین جو ہے ایک سترہ اشاریہ ایک کلو کے اندر ہے نقریباً ہاں ایک اشاریہ تین گرام جو ہے کم ہو جاتا ہے ہاں جی ایک اشاریہ تین گرام جو ہے کم ہو جاتا ہے ایک کلو میں جو ہے سترہ چھٹا ہو جاتی ہے گرام کے لحاظ سے سترہ اشاریہ تین گرام میں جو ہے ایک کلو بن ایک کلو بن جاتا ہے سترہ تین میں کلو بندا کیلو وزنی ہے سیر کے مقابلے میں تو ابھی دنیا میں کیلو ہی چلتے ہیں لہذا ہمیں اسی حساب سے ذہن میں رکھنا صحیح ہے تو وہ ہے چھ سے یہ زکوٰۃ کی مجموعی جو فصل ہے وہ چھ سو, ہاں جی سو اکتیس جو ہیں کلو ہاں جی چھ سو اکتیس کلو بن جائے گا تو چھ سو اکتیس کلو میں جو ہے آپ کا زکوٰۃ اگر نئے فصل سال کا ہو جائیں تو اس پر پھر زکات تعلق کرے گا اور کتنے مقدار میں نکلنا ہے وہ اپنی بعد میں بتا رہے ہیں تو حرماتے فلاں زکات فیشن میں نہ ان میں سے نباتات میں سے چاروں میں سے کسی پہ زکوٰۃ واضح نہیں اللہ بادہ نصاب مگر جب تک نصاب پہ نہ پہنچے اب نصاب کیا ہے وہ ہوا نصاب جو ہے وہ ہوا خمسط اور سخی نصاب عربی لحاظ سے دے یہ پانچ وہ شک ہے پانچ وساق جو ہے آپ پانچ وساق یوں سمجھو پانچ جو اونٹوں کا بوجھ سمجھو ہاں جی پانچ بوجھ سمجھو اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے وشاک ایک مخصوص پیمانہ ہے جس کے اندر سوا کا ایک پیمانہ ہوتا ہے چھوٹا اور ہاں جی تو اس لحاظ سے جو ہے ایک وصاق میں 300 بن جاتا ہے تین ایک وشاخ میں جو ہے 60 سوا بن جاتے ہیں ایک وشاخ میں ساٹھ سوا پانچ و تو پانچ دربِ ساٹھ تو 300 ہو جائے گا پانچ چھ کے 300 سوا سوا کے پیمانے میں آ جائیں ایک سوا تقریباً جو ہے تقریباً تین کلو کی قریب ہوتی ہے ایک سو تقریباً تعریباً کہیں اس کے مین چونکہ میں تھوڑی سی اختلافات اس وجہ سے میں تعریباً بتا رہا ہوں تو وہ واحم سطح سکن یہ کل پانچ وساقع ہے وہ بل اب اس وصاق کو چونکہ یہ بڑا پیمانہ ہے تو وہ اس کو اسے چھوٹے میں بیان کریں وہ بل منصیر چھوٹے من میں ہاں جی منِ صغیر کے لحاظ سے جو ہے سمان میت مند آٹھ سو من ہے یعنی من صغیر کے لحاظ سے آٹھ سو من یہ ہمارے جو من ہے اردو میں جو من ہوتے ہیں چالیس کلو کا بول جاتے ہیں بولتے ہیں ہاں جی لیکن یہ عربوں میں یہ من ہے چالیس کلو کا نہیں ہے یہ کم ہے تو تین کلو سے بھی کم کا ہے تو یہاں جو یہ عربوں میں چلنے والے ایران وغیرہ میں چلنے والے عراق وغیرہ میں چلنے والے اس من کے حساب سے شاست نے فرمایا ہے تو کہتے ہوا ہوا بالمن من چھوٹے من کے لحاظ سے جو ہے صغیر آٹھ سو منِ صغیر بنتا ہے وبل من کبیر ایک اور من جس کو بڑا من کہا جاتا ہے ساتھ کہتے اس میں سے بڑا من میں ایک من کبیر کا جو آپ نے درہم میں وزن دیا اللہ وزن وہ من کبیر جس کا وزن سط اور میت یعنی چھ سو دیرہ میں ایک من کبیر جس کا وزن چھ سو درہم ہے ہاں جی چھ سو درہم وزن کا ایک من کبیر اس من کبیر کے لحاظ سے کتنا من قبیر بن جائے گا فرماتے اس پہ زکوۃ واجب ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کو ذہن بتا دیتا ہوں ایک مند صغیر میں دو سو ساٹھ جو ہے دو سو ساٹھ دیرہم آتا ہے ایک منصایر میں دو سو ساٹھ دیرہم آتا ہے یعنی دو سو سات دیرہم جو کہ چاندی کا پیسہ ہے اس کو آپ ایک, ایک تازو کے ایک پلے میں ڈالو دوسرے پلے میں آپ گندم ڈالو تو اس کے وزن کے برابر کو منِ صاحیر بولیں گے ٹھیک ہے جی لیکن من کبھی جو ہے چھ سو دیر کو آپ تازو کے ایک پلے میں ڈالو اور اس کے برابر گندم اس طرف ڈال دو تو اس کو برابر آ جائیں تو اس کو من کبیر بولے گا تو فرماتے ہیں چھ سو دیرہم کے وزن کے برابر وزن کے برابر جو ہے گندم کو ایک من کبیر کہا جاتا ہے فرماتے ہیں اس من قبیر کے لحاظ سے جو ہے کتنے من کبیر ہو جائیں تو زکوٰۃ ہے فرماتے ہیں صلاس میتوں و صط و ارونا منن سلاس می یعنی تین سو ست و اربعین یعنی چھالیس سط چھ چالیس تو تین سو چھالیس صحیح تین سو چھالیس من تین سو چھالیس من و سلوسا منً جو ہے ایک من کا دو تیائی ہے ہاں جی ایک تیائی ہے سلو سات جب الفسا دتے ہیں دو تو یوں ہن جو کہ دو سو تین سو چھالیس صحیح دو 3 تین ہاں جی تین سو چھالیس صحیح دو بٹے تین جو ہے کبیر جب آپ کی بات گندم ہو جائے گا تو یہ جو ہے آپ کا زکوٰۃ واجب ہو جائے گا تو یہ دو بیٹے تین مرنے کبیر جو ہے ایک مہن کبیر میں جو ہے چھ سو تین ہم آ گیا تو ایک مرنے کبیر کو تین حصے میں تقسیم کرو دو سو دو سو کا تین سیٹ بن جائے گا اس کا دو سیٹ تو چار سو بن جائے گا یعنی سلو شا منِ کبیر جو ہے جو کہ چار سو درہم بن جائے گا ہاں جی چار سو در ہم دو دو سو دیر ہم اس میں سے کمی ہو گئی تو یہ جو ہے نباتات میں جو ہے زکوٰۃ کے وزن ہے اس پہ مزید تفصیلات انشاءاللہ کر کے وزن میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ جو تین سو چالیس سے دو بٹ تین مند کبیر کو ہم جا ہم کیسے جو ہے اپنے درہم کی تک لے کے آ جائیں گے جس کے لیے تفصیل ایک حساب ہے ہاں جی اس لحاظ سے بندہ کھینے کی کوشش کیا تو یہ جو ہے 631 سو کلو بن جاتا ہے یہ مقدار 631 سو کلو اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیہ تھا